عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے مسلسل کی جاتی ہے اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کے جو نام و صفات ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ان کی شرح کی گئی آج بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم اور رزق کی جو صفت ہے اس کے متعلق سے کچھ آیتیں آج بھی ہمشاء اللہ ہم پڑھیں گے اور اس کی شرح آپ کے سامنے رکھیں گے مسلم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں ان آیتوں کو جن میں اللہ رب الامین کے کسی نام یا کسی صفت کا ذکر موجود ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں پر تو سب کا ایمان ہے قرآن پر سب کا ایمان ہے چاہے وہ کتنا ہی بدعقیدہ کیوں نہ ہو اللہ یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے جیسے روافظ ہیں روافظ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو بھی ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ قرآن کی آیتوں کی اور معانی کی غلط تعویل کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں تو بہرحال آج بھی کچھ صفتیں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے قرآن کے آیات کے حوالے سے جو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ابرامین کا ارشاد ہے وہ ماتحم البن عنف ولاد و اللہ بلمی کہ جو بھی مادہ یعنی منََََََََََس جسے کہا جاتا ہے مادہ جو بھی حمل سے ہوتی ہے اور جو بھی جنتی ہے سب اللہ ابراہین کے علم سے ہوتا ہے چاہے وہ مادہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو جس سے بھی اس کا تعلق ہو وہ جو حمل ٹھہرتا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے اور وہ جو مادہ جنتی ہے لڑکا ہو لڑکی ہو یا جو بھی اس کا علم اللہ ہر براہمین کو ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے پتا بھی گرتا ہے دنیا میں کوئی چیز حرکت کرتی ہے کسی کی موت ہوتی ہے کوئی پیدا ہوتا ہے غرضے کی ہر چیز اللہ برامین کے علم سے ہے اور اللہ اللہین کی مشیت کے تحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز نہ ہو تو اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ ابرامین کو ہے تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ابراہین کی جو صفت علم کتنی وسیع ہے جو کچھ بھی دنیا کے اندر چیز ہوتی ہے اللہ الامین کو اس کا علم رہتا ہے پھر آگے فرماتے وقول ان اللہ اللہک الشَ قدیر و ان اللہ تابق الشعین علم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا ارشاد لیتا علم تاکہ تم اس بات کو جان لو یقین کے ساتھ تمہیں علم ہو جائے ان اللہ كل الشعین قدیر کہ اللہ رب ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر اللّہ ابام قدرت رکھنے والا ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہر چیز پر یہ عام ہے ہر چیز پر اللّہ ابامن قادر ہے وہ انََ اللہ قدآہ تو بک الشین علمہ اور یہ کہ اللہ ابامن ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے اللّہ ابامن کو سب کا علم ہوتا ہے اللہ کا نام علیم ہے اللہ کا نام قدیر ہے تو علم یہ صفت ہو گئی قدیر سے قدرت صفت ہو گئی تو اللہ کے ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے قدیر سے قدرت کا صفت کی صفت نکلتی ہے علیم سے علم کی صفت نکلتی ہے تو اللہ بلامین ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا اللہ کو علم ہے جیسا کہ قرآن کی بیشتر آیات میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ کی ذات تو عرش پر ہے عرش پر اللہ اربامن جلوہ فروز ہے لیکن اس کے علم سے قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے تو ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور نمبر دو اللہ ربامن کی قدرت اور جو قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی صفات ہے اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے جیسے علم ہے قدرت ہے اللہ علام عرش پر مستوی ہے یہ سارے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہیں جڑی ہوئی ہیں کچھ صفات ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کرتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ وہ صفت وہ عمل کرتا ہے جیسے بات کرنا کلام کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قرآن کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کلام کرتا ہے لیکن اس صفت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جب قدرت کرتا نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ جب چاہتا ہے جب قدرت کرتا نہیں یہ کہنا غلط ہے اللہ عامن ہمیشہ جو قدرت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہے تو اس کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی جی یعنی ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے اس میں مشیت کا دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب اس کو کرتا ہے ایسا نہیں ہے کچھ صفات ایسی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب اللہ کرتا جیسے کلام کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کلام کرتا رہتا ہے نہیں اللہ تعالی کی مشیت اللہ نے مسا سے کلام کیا ہما نبی سے کلام کیا انبیاء صلی اللہ نے کلام فرمایا فرشتوں صلی اللہ کلام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب کلام فرماتا ہے یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالی کلام کرتا ہی رہتا ہے کلام فرماتا رہتا نہیں لیکن قدرت کیا ہے یہ ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے یہ یعنی کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جب کسی پر قدرت کرتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ ابرامن سب پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے ہے کہ نہیں ہے وہ جا ارب قول مل کو صفا کہ ارب آئے گا فرشتے سب بصف ہوں گے تو اللہ کی ایک صفت ہے مجی آنے کی تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب آتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آتا رہتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو یہ جو صفات ہیں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مسیحت سے متعلق ہیں اللہ جب چاہتا تب ان کو کرتا ہے کچھ صفات ایسی ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں جیسے قدرت ہے قوت ہے اللہ کارس پر مستوی ہونا ہے تو ایسی صفات یہ علم ہے یعنی کہ اللہ ابام کچھ کبھی اللہ تعالی علم سے خالی ہو جاتا نا عزم نہیں یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت ہمیشہ رہتی ہے تو یہ جو قدرت کی صفت ہے قوت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات سے اس کا تعلق ہے تو یہ دو صفت اس سے اس سے پہلے بھی ان صفات کا جو ہے آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان اللہ ہو رزاق القوت اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہی قوت والا ہے وہی مضبوط ہے اس میں اللہ ابرامین کی ایک, کا ایک نام الرزاق معلوم ہوا دوسرا نام المتین معلوم ہوا الرزاق یہ نام ہے صفت کا رزق عطا کرنا دینا یہ صفت ہے تو اللہ تعالی رزاق ہے دینے والا ہے اور ایک صفت ہے المتین مضبوط اس کی صفت کیا ہوگی متانت مضبوطی جی یعنی اللہ مضبوط ہے طاقتور ہے ذلقوا قوت والا ہے اللہ کا ایک نام ہے القوی قوت اور قدرت دونوں ایک ہی معنی میں ہے دونوں ایک ہی معنی میں یعنی ایسی طاقت یا قوت جس کو کیا نام اس میں کسی بھی طرح کی کوئی عجز نہ ہو کوئی کمی نہ ہو کوئی نقص نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو ہمارے او کے پاس طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نمبر ایک نمبر دو اس طاقت کے اندر کمزوری آتی رہتی ہے انسان جب جو رہتا ہے تو کچھ طاقت زیادہ رہتی ہے جو جو اس کی عمر ڈھلتی ہے طاقت کم ہوتی جاتی ہے کمزوری آتی جاتی ہے لیکن اللہ ابامین کی طاقت اور قوت ہے اس کے اندر کوئی کمزوری کوئی کمی کوئی عجز کوئی نقص نہیں ہے تو اللہ کا انعام القوی حرت عبدالقوی نام رکھتے ہیں تو یہ سب نام ہے اللہ رب العالمین کے اور ان ناموں سے اللہ ابامن کی صفات ثابت ہوتی ہیں القوی سے قوت کی صفت المتین سے متانت کی صفت مضبوطی کی صفت الرزاق سے رزق کی صفت تو اللہ ہے ان اللہ ہُ الرزاق اللہ تعالیٰ کیا ہے وہی رزداک ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا اور سب کو دینے والا اللہ تعالیٰ رزق صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزق مسلمانوں کو کافروں کو ملحدین کو سب کو دیتا ہے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے ایک رزق جسے مادی رزق کہا جاتا ہے اسے رزق عام بھی کہا گیا ہے عام رزق جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے فائدہ پہنچے جس سے انسان فائدہ اٹھائے نفع اٹھائے انسان ہو یا جانور سب کے لیے ہے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا امام داپت اللہ اللہ رسق و ہاں زمین میں جو بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے چوپائے جانوروں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے یہ عام رسک ہے یہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھائے نفع حاصل کرے اس کو رزق آ جاتا ہے جو بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے اما بکبن متن فمین اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو بھی چیز ہمارے پاس ہے جانوروں کے پاس ہے ہمارے پاس اس کائنات میں ہے سب اللہ ہر ملامن کی طرف سے نعمتیں ہیں تو یہاں پر رزق کا مطلب عام رزق مادی رزق اور یہ سب کے لیے ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے نہیں یہ چیز اللہ اربامن سب کو عطا کرتا ہے جس کو رزق عام مادی رزق کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ رزق نہ ہوں ہم نے ان کو جو دے رکھا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اللہ نے جو دے رکھا ہے چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ علم ہو سب اللہ کی طرف سے ہے علم بھی ہمارے پاس جو آپ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے سب کو علم دیا ہے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے اسے کچھ علم نہیں ہوتا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کو علم ملتا رہتا ہے کتابوں کے ذریعے علماء کے ذریعے تجربات اس کو حاصل ہوتے ہیں تو جو بھی علم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جی تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر امید ماروز نام الفقون کہ ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے خرچ کرتے ہیں علم بھی رزق ہے انسان اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دعوت کرتا ہے نصیحت کرتا ہے بھلائی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو من سے روکتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے یہ بھی اس رزق کا خرچ ہے اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیز ہے تو ایک رزق ایسا جو عام ہے وہ سب کے لیے ہے اور اس کا مطلب کیا ہے عام رزق آپ کے پاس مال ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس بیوی ہے آپ کے پاس جو ہے صحت ہے یہ سب رزق عام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ددی سے نعمتان مقبون فی حما کثیر میں نس اور صحت دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ سستی کا شکار ہیں اور ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے نہ قدر ہی کرتے ہیں ایک صحت اور ایک فارغ البالی انسان کے پاس صحت ہے تندرستی ہے اس کی قدر نہیں کرتا جب بیمار ہو جاتا ہے تب تندرستی کی اہمیت انسان کو ہوتی ہے تب اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے انسان فارغ ہے اس کے پاس وقت ہے اس کی قدر انسان نہیں کرتا ہے کہ اپنے فارغ وقت کو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں صرف کرے اللہ کیا بارتا ہے فائزہ فرق تفن سب جب تم فارغ ہو تو اور زیادہ اللہ کی بات کرو محنت کرو ہم جب فارغ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنا وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے روڈوں پر بازاروں پر چلے جاتے ہیں لوگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے گانا سنتا ہے موبائل پر چیٹنگ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس وقت ہے میں وقت کہاں گزاروں اس وقت کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو انسان فائدہ اٹھائے گا قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے حدیثیں پڑھے دینی مجلسوں میں جائے کتابوں کا مطالعہ کرے انسان اسے فائدہ اٹھائے گا کیونکہ وقت گزر جانے والا وقت آپ خرید نہیں سکتے جو وقت چلا گیا آپ اسے واپس نہیں لا سکتے اس لیے انسان اور جو وقت انسان بڑھا بھی نہیں سکتا ہے چوبیس گھنٹے کا وقت سب کے لیے ہے بادشاہ کے لئے بھی امیر کے لیے غریب کے لئے بھی فقیر کے لیے بھی جو کچھ نہیں کرتا ہے پورا ٹائم برباد کر دیتا ہے اس کے لئے بھی چوبیس گھنٹے ہیں جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی چوبیس گھنٹے ہی ہیں انہیں چوبیس گھنٹوں کا اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگر نہیں استعمال کریں گے تو خسارہ آپ کے لیے ہمارے لیے جو دنیا میں کامیاب انسان ہے دنیا کے لحاظ سمجھ لیجئے آخرت کے لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں دنیا کے لحاظ سے کیا ان کے پاس چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہے نہیں ان کے پاس بھی چوبیس ہی گھنٹہ تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وقت کو برباد نہیں کرتے وقت کو ضائع نہیں کرتے وقت چلا جائے گا وقت واپس نہیں آئے گا اسی اللہ البرآمن زمانے کی قسم کئی ان انسان لفی حسن اِلجین عمن و امل الصالحت و طباء صابل حق و طبا صابل صبر زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لائے نیک عمل کیا حق کی وصیت کی اور صبر کیا حق یعنی دعوت عام کیا لوگوں کو دعوت دی دین کو پہنچایا اور دین کو پہنچانے میں جو تکلیفیں آئیں اس پر صبر کیا گھیلا اس کو برداشت کیا ان لوگوں کے لیے خسارہ نہیں ہے باقی لوگوں کے لیے خسارہ تو وقت جو صحیح استعمال کریں گے ان کے لیے خسارا نہیں ہوگا اللہ کے دین کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے جو حق آپ کو ملے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنے کے لیے تو انسان اگر وقت کا صحیح استعمال کرے گا تو انسان خسارے میں نہیں رہے گا لیکن اگر وقت کا استعمال نہیں کرے گا تو خسارے میں رہے گا ہماری عمر بتائیے نے ساٹھ سال اگر ہماری پچاس سال عمر ہو گئی ہے تو ساٹھ سال اور باقی ہے وہ بھی اگر ساٹھ سال تک جیے گی تو ورنہ کبھی بھی موت ہماری آ سکتی ہے ہمارے سامنے بہت زیادہ وقت نہیں ہے بہت معمولی وقت ہے ایک انسان کو اگر فانسی کا اعلان کر دیا جائے کہ فلاں وقت آپ کو فانسی دے دی جائے گی اور اس وقت سے لے کر کے آپ جو وقت بچے گا وہ بہت معمولی اس کے لیے وقت ہوگا وہ اور اس وقت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا بچوں کا امتحان ہوتا ہے ایک گھنٹہ باقی ہے امتحان حال میں داخل ہونے میں کیا ایک گھنٹہ وہ اس بچہ اگر کامیاب بچہ ہوگا محنتی ہوگا تو کیا ایک گھنٹے کو برباد کرے گا وہ نہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرے گا اب اس کے سامنے ایک ہی گھنٹہ بچائے ہمارے سامنے اگر ہماری ساٹھ سال عمر ہوگی دس سال بچائے چالیس سال ہوگی بیس سال بچا لا جاننے والا فرض کریں کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے جو گزر گیا اس کو نکال کیجیے جو باقی بچا اس کی قدر کیجیے اس کا صحیح استعمال کیجیے تبھی انسان کامیاب ہوگا اور نہ انسان کامیابی نہیں ہوگی تو دو نعمتیں ایسی جس میں انسان ناقدری کا شکار ہے بہت ناقدری کرتا ہے ان نعمتوں کی ایک صحت تندرستی اور ایک فارغ البالی فرصت انسان کے پاس ہے تو اس فرصت کو اللہ کی اعتعاد کے لیے نہیں استعمال کرتا ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے واٹس ایپ پر فلمیں دیکھنے میں گانے سننے میں بازار میں جانے میں گپ شپ کرنے میں دے بچوں خوری کرنے میں لوگوں کے پاس جا کر کے بیکار کار باتیں لاانی باتیں کرنے میں انسان اس وقت کو برباد کر دیتا اس وقت کا انسان اگر صحیح استعمال کرے گا اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کے پاس وقت ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بعد میں جب ڈیوٹی آ گئی, وقت آ گیا, کام کرنے کا تو آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے ہو کام اس لیے انسان کے پاس جب وقت ہو اس کا صحیح استعمال کرے جی ہاں تو یہ بھی نعمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو انسان کو ملتا ہے صحت اور نیم اور جو ہے فارغ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کیا نام بیوی بی یہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے اولاد یہ بھی اللّہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے سبھی رزق ہیں اللہ رب العامن کی طرف سے اس طریقے سے انسان جو کھانا کھاتا ہے جو پھل ہے اسے بھی اللّہ رب العامن رسق کہا ہے ہنست مریم کی کفالت ذکریہ علیہ السلام نے کی جب ان کے پاس جاتے تھے تو کیا ان کو جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس انہیں رزق ملتا تھا یہاں رزق اس کیا مراد ہے پھل میوے ملتے تھے ان کے پاس تو اللہ رب الام نے پھل اور میوے کو رزق کہا ہے بارش بھی رزق ہے اللہ الماتا فیص سماع رزق اوکو ماتو ادون آسمانوں میں تمہا رزق ہے یعنی بارش جو اللہ برساتا ہے اس بارش سے پھل اگتے ہیں فصلیں اگتی ہیں اور انسان کو اس سے رزق ملتا روزی ملتی تو رزق بارش کو بھی اللہ رب العام نے کہا ہے اس طریقے سے اللہ الرماتا ہے کہ وہ ماں انضمن سماعی میں رزق اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا ہے جو رزق اتارا آسمان سے کیا اللہ نے رزق اتارا آسمان سے بارش بھیجی ہے تو یہ بارش بھیجی ہے اللہ نے اور بھی بھیجا ہے وہ کیا ہے دین بھیجا اس لیے رزق دو طرح کا میں نے بتایا ایک ماد رزق جس کا تعلق دنیا سے ہے جسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نفع اٹھاتا ہے اس کو رزق آ جاتا ہے تو یہاں پر بارش کو بھی رزق قرار دیا گیا ہے اور ایک رزق کیا ہے معنوی ہے اس کا تعلق دین سے آخرت سے ہے جیسے انسان کو نفع بخش علم ملتا ہے انسان کو نیک بیوی ملتی ہے نیک اولاد ملتی ہے انسان کو سرات مستقیب ملتی ہے ہدایت ملتی ہے انسان عمل کرتا ہے اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے ایمان ہے ثواب ہے یہ سب اللہ ابامن کی طرف سے رزق ہیں اللہ کی طرف سے رزق ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف ساری چیزیں ہیں جی اس راتِ مستقیم پر قائم رہنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو ہمیں ملتا ہے یہ معنوی رزق ہے جس سے انسان کو آخرت میں فائدہ ہوتا ہے آخرت میں اس کو ملتا ہے اس کا فائدہ انسان کو جنت بھی رزق ہے لیکن یہ معنوی رزق اللہ گھماتا ہے وہ رب خیر ان کو اب رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا جنت باقی رہنے والی ہے مال باقی رہنے والا نہیں ہے یا اس طریقے سے دنیا کے اندر جو نعمتیں انسان کو ملتی ہے دنیاوی نعمتیں باقی نہیں رہنے والی ہیں صحت ہے بیوی ہے اولاد ہے سب ختم ہو جائیں گے مال ہے یہ سب ختم ہو جائے گا لیکن جنت کی نعمت باقی رہے گی وہ رزق اور رب کا خیرون ابقاء کا جو رزق ہے نہیں جنت وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے تو یہاں جنت کو بھی رزق کہا گیا ہے یہ مانوی رزق ہے یہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس طریقے سے جو بھی آپ کو آخرت سے کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں جو بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق رزق سے ہے لیکن وہ رزق مانوی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے اسے نیک اور بیوی بی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین رزق ہے اللہ کے سر کہ جیسا دنیا کو لوہا متع وہ خیر و متعد دنیا المرات صاحبہ پوری دنیا کیا ہے ساد و سامان ہے مالو متع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیزوں میں سے کیا نیک عورت ہے نیک عورت ایسے نیک اولاد یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے بہترین رزق ہے یہ انسان کی کمائی ہوتی ہے نیک اولاد جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے اعمال جن کا انصواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے انہیں سے آپ نے کیا فرمایا اوور دن سالو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے تو اس کا بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہتا اور یہ انسان کی بہترین کمائی ہے نیک اولاد یہ مال بہترین کمائی نہیں ہے منصب بہترین کمائی نہیں ہے یہ بھی زندگی کا ایک جزہ ایک حصہ ہے لیکن بہترین کمائی کیا ہے نیک اولاد تو آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے گی آپ جو مال چھوڑ کر کے چلے جائیں گی وہ مال ختم ہو جائے گا آپ کے ورثہ کا مال لیکن نیک اولاد جو چھوڑ کر کے جائیں گے وہی آپ کے لیے دعا کرے گی تو نیک اولاد یہ کیا ہے یہ بہترین کمائی میں سے ہے جو اللہ ربان مرنے کو عطا کرتا ہے تو اس طریقے سے جو رزق ہے دو طرح کا رزق ہوتا ہے ایک عام رزق ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ مومن کی نہ کافر کی نہ ایمان کی نہ فاسق کی نا کی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اللہ اربامین کافروں کو زیادہ دیتا اور یقیناً کافروں کے پاس دنیا کی کا معلومات ہم سے زیادہ ہے کیونکہ یہ سب دنیا میں ان کے لیے آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہم لوگوں کی آزمائش کے لیے اور یہ ان کے لیے کیا ہے فتنہ ہے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب ہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا اس کے باوجود بھی اللہ کو نہ یاد کر کے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ کو یاد نہیں کرتے تو اس لیے اللہ اربان کو دنیا میں دے رہا ہے دنیا میں ہے ان کے لیے آخرت ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا تو دنیا کا جو رزق ہے اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے آپ دیکھیں گے جو انبیاء تھے جو سولہ لوگ گزرے ہیں ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہوتی تھی کم مال ان کے پاس ہوتا تھا دوسرا رزق ان کے پاس ہوتا تھا کون دوسرا رزق ہے ایمان عمل صالح سرات مستقیم پر خامزہ رہنا اچھا اخلاق نیک بیوی اچھی اولاد جی عمر میں برکت اور جو اللہ مال دے اس مال کو اللہ کی میں خرچ کرنا سلا رحمی کرنا یہ سب کیا ہے یہ معنوی رزق ہے جو اللہ ربامن کسی کو ادا کرتا ہے یہ رزق اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے یہ, یہ معنوی رزق سرات مستقیم ایمان عمل صالح یعنی سل... سل... صحیح راستے پر قائم رہنا عمل کرنا نماز کی پابندی کرنا اللہ کے دین پر عمل کرنا اس پر استقامت کا اختیار کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور یہ معنوی رزق ہے جو دنیاوی رزق سے مادی رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ دنیاوی رزق ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن یہ چیز ختم نہیں ہوگی یہ چیز انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گی اگر اس رابطے مستقیم پر گامزن ہے تو, تو یہ معنوی رزق کہلاتا ہے تو اس طریقے سے اللہ ان اللہ ہو الرزاق اللہ ہی رزاق ہے مبالک کسے گا اسی لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ رازق ہے اللہ نے کیا کہ اللہ رزاق ہے یعنی ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی حرام کھانے والا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اس کے لیے آزمائش ہے اس کے لیے کیا آزمائش ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے دیتا اللہ امین ہے لیکن انسان اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے لیکن دینے والا اللہ رب الامن ہے کافروں کے پاس جو مال ہے شہت ہے بیوی اولاد جو کچھ بھی ہے منصب اللہ کا دیا ہوا اللہ نے دیا اللہ رضاق کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے کوئی روزی دینے والا نہیں اللہ رب العامن کے علاوہ تو اللہ تعالی رزاق ہے ہر طرح کا رزق دینے والا وہی ہے چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو معنویت سے ہو سب کچھ دینے والا اللہ رب العلامن اسے اللہ رضاق کہا اور جن کو اللہ دیتا ہوں. ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے جو مخلوقات ہیں دنیا کے اندر کیا ان مخلوقات کو انسان گن سکتا ہے نہیں گن سکتا اللہ تعالی کی مخلوقات کو اللہ کی نعمتوں کو ہم نعم گن سکتے ہیں اللہ کا کہ جو مخلوقات ان کو بھی انسان نہیں گن سکتا ہے کتنی ایسی مخلوقات ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں پاتا اس کے پاس کا علم ہی نہیں ہے لیکن ان تمام مخلوقات کو لا رزق دیتا ہے چاہے جو ہے سانپ بچھو ہر طرح کی مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے تو ایک رزق کا تعلق دنیا سے ہے جس کو مادی رزق کہا جاتا ہے اور ایک رزق ہے جو آخر سے متعلق ہے جس کو معنوی رزق کہا جاتا ہے یہ سب سے اہم رزق ہے اسی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہم تشعود میں یا اس طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعا کرتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں اللہ ہمر رخنی لیکن اس میں رخنی کا بھی لفظ آتا ہے اللہ تو ہمیں رزق تعفرنا تو یہاں بھی انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو یہاں رزق عام ہے دنیا سے بھی متعلق ہے کیونکہ انسان کو مال بھی چاہیے صحت چاہیے اب عبادت کرنے کے لیے اور اسی صحت اور مال کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے نعمت ہے اور اگر اس کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے یہ عذاب کا ذریعہ اور سیا نہیں ہے اور یہ قاعدہ یاد رکھیے ہمیشہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت انسان اگر اللہ تعالیٰ کے دین اور اعتاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے لیکن اگر اسی کو انسان گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے عذاب ہے اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ اور سبب ہے اسی چیز کو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا اسے تو یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے سمجھ لیجیے جی ہاں تو اس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد کے لیے استعمال کرنا چاہیے جب اللہ کی نعمت ہمیں زیادہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی بات بھی انسان کو زیادہ کرنا چاہیے لیکن الٹا ہوتا ہمارے ہاں مال زیادہ آ انسان نافرمان بن جاتا ہے نہ شکرا بن جاتا ہے برائیوں پر اتر آتا ہے حرام رزق کمانا شروع کر دیتا ہے جب مال کی کمی رہتی ہے یا کچھ نعمت کی کمی رہتی ہے تو انسان کسی حد تک اللہ کی بات کر لیتا ہے لیکن جیسے مال آ گیا مالداروں میں شمار ہونے لگا تو انسان کیا کرتا ہے مال کو غلط جگہوں پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جوں جو ہمارے اوپر اللہ تعالی کی نعمتیں عام ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں ہماری باتوں کے اندر بھی زیادتی ہونی چاہیے ہمیں اللہ کا شکر زیادہ کرنا چاہیے اللہ کا احسان زیادہ ادا کرنا چاہیے لیکن ہوتا الٹا ہے جب انسان کی نعمتیں کم ہوتی رہتی ہیں بڑھاپا انسان کو آتا رہتا ہے تب انسان پھر دوبارہ کچھ کش کچھ یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے آپ زمانے میں دیکھیے زمانے میں انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس جوانے کو انسان اللہ تعالیٰ کے بات میں استعمال کرنے کے بجائے غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے اللہ شاء اللہ اللہ من رحم اللہ ہاں جس پر اللہ رحم کرے جس کو اللہ توفیق دے ایسے ہیں نوجوان اللہ کے فرمایا جو نوجوان اللہ کے بات میں جس کی پرورش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جی ہاں تو ہیں ایسے نوجوان جو اللہ کے بات پر قائم رہتے ہیں اطاعت پر قائم رہتے ہیں نافرمانی سے بچتے حرام کاموں سے بچتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تو انسان کی جو جوانی کی جو جو, جو یہ جو وقت ہے اس جوانی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے اس لیے جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال کیا جائے گا کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں سوچ کی طاقت زیادہ ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ نعمتیں کم ہو جاتی ہیں ہوتی رہتی انسان کمزوری کی طرف آتا رہتا ہے اس لیے جوانی کے بعد اللہ کو زیادہ مقبول ہے کیونکہ انسان جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا اگر جوانی میں انسان کیے رہے گا اور بڑھاپے میں نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کا ثواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جوانی میں انسان نماز کا پابند ہے بڑھاپے میں انسان کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے کے برابر عزر دیتا ہے یہ اللّہ حب کا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ. انسان سفر کرتا ہے اور جب گھر میں رہتا ہے تمام سنتوں کی پابندی کرتا ہے سفر میں جاتا ہے سنت موقعہ نہیں پڑتا ہے زہر سے پہلے سنتے ہیں زہر کے بعد ہے یشا کے بعد کی جو سنتیں ہیں مغرب کے بعد اس کے سنت موقع کہا جاتا فجر کی عید القاعت چھوڑ کر کے یا ادر کی سنت کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہتا ہے کیونکہ اس نے حضر میں اور اقامت میں جب وہ گھر پر تھا تو ان تمام سنتوں کو ادا کرتا تھا چھوڑتا نہیں تھا وہ اس لیے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان سنتوں کا اسے دیتا ہے کتنے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو اللہ اربان اسے اس کا عزل دیتا ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ عزل دیتا ہے جی ہاں جوانے میں آپ روزہ رکھتے ہیں بوڑھے ہو کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا روزہ رکھنے کا آپ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھانا کھلا دیجئے روزے کا عزل آپ کو ملے گا کیونکہ آپ جوان تھے تو روزہ رکھتے تھے لیکن بوڑھے ہو گئے جوانے میں روزہ رکھا ہی نہیں اب بوڑھے ہو گئے اسی 90 سال کے ہوگے اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ عزر ہے تو اب اگر آپ آپ کو تو ضروری ہے کھلانا یعنی کیا نام ہے ہر دن کے ایک مسکن کھانا کھلانا دینا ضروری ہے لیکن آپ کو وہ روزے کا سواب نہیں مل پائے گا جو آپ اگر جوانی میں کرتے تو جو وہ ثباب ملتا وہ آپ کو اس وقت وہ ثواب نہیں ملے گا تو اللہ عمین کی رحمتی سے جوانی میں جب جو انسان کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے اس وقت کی عبادت اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اس لیے جوانی کے بارے میں اللہ ابامن قیامت کے دن دو سوال کرے جوانی سے متعلق بطور خاص سوال ہوگا عمر کے بارے میں تو ہوگا ہی لیکن شباب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا کہاں خرچ کیا اللہ نے جوانی دی طاقت دی قوت دی اس نے آپ نے کہاں استعمال کیا تو اللہ تعالی رزاق ہے ہر طرح کا رزق دینے والا چاہے اس کا تعلق معنیوی رزق سے ہو چاہے اس کا تعلق مادی رزق ہو عام رزق ہو دنیا سے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہی سب کو جو ہے رزق دینے والا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رازق ہے تو انسان کوشش نہ کرے محنت نہ کرے نہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ فرماتا کے فائدہ قدرتی صلاح تو فن تشرف علاف جب نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ یعنی اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے اللہ نے رزق کو فضل کہا ہے اللہ نے رزق کو خیر کہا ہے خیر مال کو اللہ نے رزق کو خیر کہا ہے فضل کہا ہے لہذا یہ نہیں کہ انسان اللہ رزق دینے والا تو ہم بیٹھے رہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر ہم وہ عمل نہیں کریں گے جن کے ذریعے سے اللہ ہماری مفرت کرے گا تو اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے رہیں کہ اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا نہیں معاف کرے گا جب وہ عمل کرو گے تب اللہ معاف کرے گا جن عمال سے اللہ تعالیٰ مفرت سناتا ہے ایسے اللہ رب الامی نے ہمیں حکم دیا کہ رزق تلاش کرو گے تب اللہ رزق دے گا بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا <coughs> اللہ تعالیٰ جب تلاش کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جی ہاں اللہ متح کی کیا ہوا آیت ہے فم صوفی منع کی ہے وہ میں رزق ہی وہ لََ کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا و لذجا القم الردل اللہ فم صوفی میں تبارک کی کہ اللہ نے تمہارے زمین کو نرم بنا دیا ہے لہذا اللہ کی زمین میں چلو فم شوفی منا کے لے اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ تلاش کرو اللہ کی طرف کر کے آپ کو جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس کے توقل کا حق ہے لرض حکم کمائی ارزوکھ و تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا جس طریقے چڑیا کو رزق دیتا ہے چڑیا کیا کرتی ہے تغد خماسن و ترو وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو فل پیٹ ہو کر کے واپس ہوتی ہے چڑیا اللہ نے اتنی سوج اس کو دی ہے کہ اگر گھونسلے میں رہیں گے تو ہم کو روزی نہیں ملے گی جو بچے چڑی... چو... اڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں کیا کرتی چڑیا اس کی ماں اسے باہر سے لا کر کے بچے کو چوچ میں ڈالتی ہے اسے کھلاتی ہے وہ لا کر کے اس کو دیتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نہیں بھیج دیتا ہے گھونسلے کے اندر اس کے رسک نہیں بھیجتا وہ چڑیا باہر جاتی ہے لے کر کے کیڑے مکوڑے آتی ہے اور اپنے بچے کو کھلاتی ہے وہ چڑیا خود باہر نکلتی ہے رزقی کی تلاش میں آپ دیکھتے ہو نا دیکھیے اب میں دیکھیے فجر کے بعد اور جو ہے آسمان کی طرف دیکھیے چڑیا کس طریقے سے اڑتی رہتی ہے اور جب آپ شام ہوتی ہے دیکھیے عصر کے وقت کے بعد دیکھیے چڑیا پھر واپس طرف جاتی رہتی ہے اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہے پیٹ بھر گیا خلاص جیسے ہم صبح میں اپنے کام کرنے کی جگہ جاتے ہیں. کمپنیوں میں لوگ ہیں کارخانوں میں جاتے ہیں ڈیوٹی ختم ہوتی ہے پھر اپنے گھر واپس آتے ہیں وہی چڑیوں کا حل دیکھ کے سب سب چڑیا فجر کے بعد دیکھے نکلتی ہے اور آپ دیکھیے شام کو پھر واپس ہوتی ہے اپنے اپنے گھونسلے کو جاتی راستہ بھولتی نہیں ہے وہ اللہ عبا آپ دیکھیے کس طریقے سلام کی رہنمائی کی کس طریقے سلام کو ہدایت دی ان کو راستہ معلوم جاتا کئی کئی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے چڑیا جاتی ہے یعنی گرمی میں نکلتی ہے یا سردی کئی کئی ملکوں کا سفر کرتی ہے اور چڑیا پھر واپس اپنے گھونسلے میں جاتی بھولتی نہیں ہے چھ چھ مہینے تین تین مہینے دوسرے ملک میں گزارتی ہیں چڑیا دوسرے ملک میں جائیں گی جہاں پر پانی ہے اور ان کے لیے رزق اللہ نے رکھا ہے افریقہ سے ہندوستان جاتی ہیں برے صغیر میں آتی ہیں اور پھر اس کے بعد دو تین مہینے رہنے کے بعد پھر واپس اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے اللہ رب یہ کون دنیا کا نظام چلانے والا? اللہ رب اللہ چلاتا. اللہ رضاق اللہ ہی روزی دینے والا تین تین مہینہ گزر جانے کے بعد بھی راستہ نہیں بھولتی ہو اگرچہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہے لیکن شعور اور سوربھ اللہ عام کو رکھا ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے سب کو روزی دینے والا اللہ رب العامن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور لہذا ہمیں رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے یہاں کے لوگ بڑے ہوتے ہیں, توحید والے ہوتے کہ نہیں ہے دو واقعہ ہے ایک تو تعلق اسی سے ہے رسک سے تعلق ہے اور ایک ہے تعلق دوسری چیز میں نے اس کو شیئر کیا تھا گروپ کے اندر جواب سینٹر کا گروپ ہے کہ ایک آدمی یہاں بوڑھی عورت سعودی عرب کی مصر جاتی علاج کے لیے کہاں جاتی ہے مصر علاج کے لیے تو لوگوں نے کہا کہ حسین کی خبر میں جاؤ اور وہاں مانگو اور جو ہے مل جائے گا تم کو تو سہرت نے کہا کہ حسین کے نانا ہمارے یہاں ان سے نہیں مانگتے یہ توحید میرے بھائیوں حسین کے نانا کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے کہا حسین کے نانا ہمارے پاس اور کی قبر ہے رزاق اللہ تعالی اللہ دینے والا اللہ سے دینے والا بیماری دور کرنے والا وہی ہے یہ ہے حسین ہماری بیماری نہیں دور کر سکتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کہا کہ وہاں پر جاؤ اور مانگو اور تمہیں شفا مل جائے گی ایسے ایک واقعہ ایک سعودی کا واقعہ ہے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے ہو اللہ نے قرآن فرمایا ہے کی وہ جو ہے انہیں وہ اون ان رب ارزکون وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کی رب کی طرف سے روزی دی جاتی ہے عرزقون تو اس نے کہا کہ دیکھو ان کو رزق ملتا ہے اور تم لوگ ان کا اس کا انکار کرتے ان سے مانگو تو اس نے کیا جواب دیا بتاتے جانتے آپ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے نہیں کہا کہ یع کہ روزی دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے یُزکون رزق دیا جاتا ہے ان کو اللہ نہیں کہا کہ ہوں یارزون عروضی دیتے ہیں یہ اللہ نے کہا ان کو رزق دیا جاتا ہے تو جو تو جو ذات ان کو رزق دیتی ہے ہم ان سے مانگتے ہیں ان سے نہیں مانگتے یہ توحید ہے میرے بھائیوں اس توحید کو اپنا سعودی عرب کا صرف مال نہ لیجئے سعودی عرب کا عقیدہ بھی اپنا یہاں کے جو علماء عما ہیں توحید کا عقیدہ وہ عقیدہ میرے بھائیوں سب سے اہم رزق یہی ہے سعودی عرب کا یہ مال دولت تو دوسرے ملک بھی, بھی ہم کو مل جائے گا جی ہاں لیکن یہ جو رزق ہے توحید کا سنت کا رزق عمومی طور پر آپ کو ہی ملتا ہے الحمد للہ آپ دیکھیے پورے ملک کا دورہ کر لیجئے کہیں خبر پرستی نہیں عرس نہیں میلہ ٹھیلا نہیں اور کہیں جو ہے مزار پرستی نہیں کہیں درگاہ نہیں کوئی خانقاہ نہیں کوئی جھنڈے علم سلم نہیں یہ ساری چیزیں نہیں رحمد ایک انسان آتا دیکھتا ہے تو معاشرے سے اس کو توحید کا علم ملنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں بدل جاتے ہیں یہی سب دیکھ کر کے کہ ہمارے یہاں قدم قدم پر جو ہے مزار ہے روڈ کے درمیان میں مزار ہے جی ہاں روڈ کی توسیع کرنا ہے لیکن نہیں مزار بیچ میں آگے نہیں کریں گے چاہے تکلیف اٹھاتے ہیں برداشت کرتے ہیں تکلیف جی ہاں اور لیکن روڈ کی توسیع نہیں بھی مزار اکھاڑیں گے تو پھر آفت آ جائے گی پورا شہر برباد ہو جائے گا لوگ تکلیفیں جھیلتے رہے تھے برداشت کرتے رہے قدم قدم پر مزار ہر نکل اور چوراہے پر مزار لوگ وہاں جا کر کے جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں منت مانتے ہیں نا جانے کیا کیا کرتے ہیں آپ انسان یہاں آتا ہے دیکھتا ہے سعودی عرب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہیں سے اس کو درس مل جاتا ہے عبرت اور نصیحت مل جاتی ہے اسی ملک میں اللہ علیہ السلام کو بھیجا ہے یہی مکہ مدینے گلیاں جہاں سے آب کرام نے گزاری ہیں جی ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی میرے بھائی توحید تو جو واقعہ میں نے سنایا ہمارے درس ہے. ایک عامی عورت جو ہے پڑھی لکھی خاتون نہیں جاہل عورت بوڑھی عورت اس کا عقیدہ دیکھی۔ ہمارے ہاں لوگ ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں قبروں پر جا کر کے چلا کرتے ہیں قبروں پر جا کے کر سجدے کرتے ہیں چادیں چڑھاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں اور بلا میں علم سے کیا فائدہ ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والے علما اور دعات ہیں اس لیے دعات کی دو قسم ہیں علماء کی دو قسمیں ہیں علماء سو برے علماء حق حق والے والما علماء حق جو کتاب اللہ سنت رسول پر قائم ہیں شرک اور بداع سے دوری اختیار کرتے ہیں صحابہ تابین طب تابین کے منحع جو عقیدے پر ہیں اس کی طرف بلانے والے ان علماء کے ساتھ رہیں گے آپ کی توحید اور سنت کی بھی دین کی بھی حفاظت رہے گی اور اگر جو دنیا دین کے جو لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں اگر ان کے پاس جائیں گے تو جیسے دنیا کے لٹیرے اور ڈاکو کے پاس جائیں گے تو آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا ایسے جو دین کے لٹیرے ان کے پاس جائیں گے دین آپ سے چھین لیں گے دین لٹ لیا جائے گا اس لیے ان علماء کے ساتھ رہیے جو علماء حق پر ہیں اہل سنت الجماعت ہمارے ملک کی اہل سنت الجماعت نہیں جو پیش کے بعد سے لے کر کے ناخن تک شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں علیہ سنت الجماعت سے مراد ہوئے ہیں جو سلف سالین کے نہر پر چلنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑیے جن کو ہم سلفی علماء کہتے ہیں جنہیں اہل حدیث علماء کہتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے آپ کو اور السنت کا علم ملے گا کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو بدعات اور خرافات ملے گی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق جامن اپنے نبی کی سنت اور توفیق پر قائم رکھے بار مطالعہ یہ رہا تھا میں کہ رزق کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے رزق اللہ تعالی نے سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جب سبب رہے گا تب اللہ تعالی آپ کو دے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب مل جائے لیکن آپ کو رزق نہ ملے مال نہ ملے بھی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جاننے والا جی ہاں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لیکن نہیں کامیاب ہوتے لاس ہو گیا نقصان ہو گیا اللہ رزاق اللہ ہی دینے والا ہے اللہ سے امید رکھیں اللہ دعا کریں استغفار کریں تخواق اختیار کریں شلا رحمی کریں اور اس طریقے سے دین پر قائم رہیں جو جائز اسباب ان اسباب کو اختیار کریں اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق ارتا فرمائے اللہ تعالیٰ توہر سنت ہم سب کو خان رکھے امین مجھا کہ ملا محمد والا